بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل هو اللہ احد کہو کہ وہ ذات پاپ جس کا نام اللہ ہے ایک ہے اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم یکل لہو کفواً احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں